آج گفتگو کے لیے جو درخواست ہمیں موصول ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے میں حالات چونكہ بہت زیادہ خراب ہیں اور ان خراب حالات کی وجہ سے جو عامل حضرات ہیں ان کی دکانداری جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے ہر دوسرے شخص کو یہ شک ہے کہ اس پہ کوئی جادو ٹنا کرایا گیا ہے یا اس پہ کوئی اثرات ہیں یا کوئی جنات ہیں یا کوئی شیاطین ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے لیے وہ مختلف عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں اور عامل حضرات تشخیص کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی جنات ہیں یا نہیں ہے اسی طرح سے کوئی اور شیاطین ہیں یا نہیں ہیں ان کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پہ سوال ہوا ہے کہ کیا وہ طریقے درست ہیں کیا ان طریقوں کے لیے ان کے پاس جانا مناسب ہے کیا ہم علاج خود نہیں کر سکتے کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اب اس میں سب سے پہلے تو ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں ان طریقوں پہ بات کرتے ہیں تاکہ معاملات واضح ہو جائیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بات جو ہمیں سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ایسا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے جادو ہے یا نہیں جنات ہیں یا نہیں ہیں بد اثرات ہیں یا نہیں ہیں شیاتین ہیں یا نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بتا رکھی ہیں ایسے ورد بتا رکھے ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں اول تو کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے اور اگر اثر ہو بھی جائے تو بہت کم وقت میں خود بخود دور ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے دیے ہوئے جو تجویز کیے ہوئے راستے ہیں اور جو طریقے ہیں وہ انتہائی مختصر اور انتہائی آسان ہیں یامل حضرات عوام کو عجیب و غریب قسم کی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں کیسا عجیب یہ ایک واقعہ ہے کہ آج اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی تھی اور ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے علامہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کسی کو کہا گیا ہے خاتون کو کہ آپ روزانہ سور البقرا جو ہے وہ پوری پوری چار دفعہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھائیں اور چالیس دن تک کم از کم پڑھائیں ہم آپ صاحب جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ تقریباً ڈھائی پارے بنتے ہیں تو چار دفعہ کا مطلب ہو گیا کہ آپ دس پارے روزانہ اتنا آپ پرانے مجید اس علاج کی غرض سے پڑھوا رہے ہیں آپ ظاہر ہے کہ گھر کے لوگوں کے لیے مشکل ہے تو وہ علامہ صاحب کے پاس خاتون آئی اور انہوں نے درخواست یہ کی کہ مدرسے کے بچے کچھ جو ہے وہ بھیجوائے جائیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے اتنی زیادہ کثیر تعداد میں سورہ البقرہ ان کے لیے پڑنا مشکل ہے لطف کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس میں روزانہ پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے یعنی جو نبی کریم بتا رہے ہیں وہ عامل آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کیونکہ اس سے اس کی دکان جو ہے وہ نہیں چلے گی تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ بالکل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اثر ہے یا نہیں ہے بس ان اوراد وظائف کو, کو جو صحیح حدیث سے اور معتبر حدیثیں سے ثابت ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تین سے چار منٹ صبح لگیں گے تین سے چار منٹ صرف شام کو لگیں گے صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ حفاظت میں آ جائیں گے شام کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ حفاظت میں آ جائیں گے جب اتنا عظیم نسخہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھا ہے تو پھر ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے اچھا پھر بھی چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں وہ جو تین سے چار منٹ صبح تین سے چار منٹ شام اگر آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ اثرات ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد تین سے چار منٹ کر لیجیے اس میں کچھ دعائیں ہیں سورہ الفلق ہے سورہ الناس ہے ہم آپ سب جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ہمارا ایمان ہے کہ جادو کے اس طرح کے اثرات جیسے ہم عام مسلمانوں پہ ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے معمولی سی آپ کی طبیعت آپ کے مزاج میں زکام کی سی کیفیت کا ہونا حدیث سے ثابت ہے اسی طرح یہ خیال گزرنا کہ شاید وہ اپنی زوجہ سے مل کر آئے ہیں جبکہ وہ نہیں ملے تھے اس سے زیادہ کچھ بھی آپ پر اثر نہیں ہوا اور یہ اثر بھی کیوں ہوا ہمارا ایمان ہے کہ یہ اثر اس لیے ہوا کہ اس کے نتیجے پہ امت کی تربیت مقصد تھی ورنہ وہ جو معاج کا سفر کرے اس پہ جادو اثر کر جائے یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے لیکن جب امت کی تربیت مقصد ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں پہ یہاں تک کہ اپنے حبیب پر بھی معمولی سے اثرات پیدا ضرور کرتا ہے تاکہ امت کو سمجھایا جا سکے کہ جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو تمہیں کیا کرنا ہے یہ جو عامل حضرات ہیں اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اور ہے ہمارا معاملہ اور ہے اس سے بڑی گمراہی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی ان کا معاملہ جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے اس لیے جو ان کے لیے ہے وہی وہ ہمارے لیے بھی ہے ورنہ جو نمازیں ان پہ فرض ہوئی وہ ہم پہ فرض نہ ہوتی جو معاملات ان کے تھے وہ ہمارے نہ ہوتے ہمیں ان کی اطاط اور اتباہ کا حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ پر جو جو واردات قلبی ہوئی ہے یا جو جو واردات جسمانی ہوئی ہے ان سب کے معاملے میں ہمارے لیے ایک نمونہ بن جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کو کیا کرنا ہے لیکن اس کے باوجود دو چیزیں پہ ہمارے لوگوں کو نا معلوم کیا مسئلہ ہے کیوں اس طرح یہ کرتے ہیں وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں آپ چیک کر کے کہ ہم پہ جادو ہے یا نہیں ہے اچھا آپ چیک کر کے بتا بھی دیں گے جادو نہیں ہے تو کوئی یقین وغیرہ کوئی نہیں آتا وہ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی کسی کے پاس جایا جائے دیکھا جائے کہ, کہ جادو ہے ہمیں بتایا جائے کہ کیسے ہے اور کیا ہے اور پھر دوسرا جی کس نے کرایا ہے ایک بات ہم آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا دیں کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے کرایا اور اگر کسی کو اللہ نے اتنی روشن زمین دی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کس نے کرایا ہے وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ کس نے کرایا ہے جو بندہ بتا دے کہ کس نے کرایا ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ صرف اور صرف آپ کے اور لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے دشمنی جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے لیکن پھر بھی, بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی نہیں جی ہمیں چیک جی کرنا ہے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو آپ اگر کسی کوئی اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ عامل حضرات تین چار قسم کی کام کرتے ہیں ایک تو وہ آپ کا نام لیں گے آپ کی والدہ کا نام لیں گے اور پھر حساب لگائیں گے اور ہمارے لوگوں کو بھی پتا ہے ہمیں کئی بار ابھی پچھلے کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کسی نے آ کے کہا جناب یہ ہمارا مسئلہ آپ ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ کیا ہونا للہ یہ حساب چھوٹ دیکھیں آپ سب لوگ اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ دو جمع دو ہمیشہ چار ہی ہوگا کبھی پانچ نہیں ہوگا تو حساب کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ آپ حساب کر رہے ہیں اور حساب میں ایک دفعہ آ جا کے جادو ہے اور ایک دفعہ آ جا کے جادو نہیں ہے یہ تو جھوٹ ہے سریہن جھوٹ ہے دوسرا یہ ایک کام کرتے ہیں وہ تصویر ہاتھ ہلانے والا تصوی ہاتھ ہلانے میں سورہ الفاتحہ کا ورد کر کیا جاتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تصویر جو ہے وہ اگر آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں جس طرح وہ پکڑتے ہیں اور آپ صرف اپنی آنکھیں بھی ہلانا شروع کر دینا تو تصبی ہلنے لگ جاتی ہے آپ کبھی کر کے دیکھ لیں ہم بچپن میں سکول میں اپنی کلاس کے بچوں کو بڑا اس طرح سے متاثر کیا کرتے تو ہم نے خود کیا ہوا ہے تصویر پکڑ کے آنکھوں سے بس دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تصویر دائیں بائیں ہلنے لگ جاتی ہے آنکھوں کو اوپر نیچے کرنا شروع کرتے دیں تصویر آگے پیچھے ہلنا شروع کر دیتی اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو شخص تصویر ہلا رہا ہے وہ واقعی سورہ الفاتحہ کی برکت سے ہل رہی ہے یا اپنی آنکھوں سے ہلا رہا اس لیے اس طریقے کو بھی ہم قابل اعتبار نہیں سمجھتے پھر درود شریف کے ساتھ کچھ تصویر کے دانے گن کر حساب کرتے ہیں کیونکہ درود شریف ہے اور اس کے اندر براہ راست اس طرح سے معاملہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں اس میں کچھ گنجائش سوچی جا سکتی ہے مگر اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا نقطہ پہلے بتا دیا کہ ہم چیک کرنے کو ہی پسند نہیں کرتے اور ایک اور طریقہ جو بہت زیادہ آج کل مشہور ہے وہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کمیز کو ناپتے ہیں کبھی کمیز چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی کمیز بڑی ہو جاتی ہے اب دو چیزیں ہم یہاں پہ عرض کر دیں آپ کو دیکھیے دو طرح کے لوگ ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ایک تو وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے تو یہ کام کرنا ہے ورنہ یہ کام نہیں کرنا اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو پھر تو کوئی بھی تشخیص کا طریقہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے اس لیے چیک کرنے کی بات تو سریحن گمراہی میں چلی جائے گی نہ صرف یہ بلکہ علاج کے لیے بھی مختلف علاج جو ہیں وہ بھی غلط ہو جائیں گے چاہے وہ قرآن اور حدیث قرآن ہی سے ہو حدیث میں ہے تو پھر تو ثابت ہے مسئلہ اگر ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ جناب ایسا کریں کہ آپ فلاں سورا اب یہی جو انہوں نے کہا جی آپ مطلب چار دفعہ روزانہ اور چالیس دفعہ سورہ البکرا پڑھیں کسی حدیث میں تو نہیں آئی یہ بات. نہ قرآن میں آئی. حدیث میں سورہ البکرا کی فضیلت آئی ہے اور اس کی آخری دو آیات تین آیات دس آیات اس طرح سے فضیلت آئی ہے اور اس سے بھی حفاظت کا ہمیں بتایا گیا ہے تو پھر پوری سورج بکرا پڑھنے کی بجائے صرف اتنی آیات ہم کیوں نہ پڑھیں جتنی حدیث میں آئی ہیں؟ بڑا سیدھا سا نکتا اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جناب آپ فلاں سورا جو ہے روزانہ پڑھا کریں حدیث میں تو نہیں آیا فلاں سورا پڑھا کریں تو اگر قرآن و سنت کو پیمانہ بنانا ہے تو پھر معاملات بڑے مختلف ہوں گے پھر اس طرح بات نہیں چلے گی ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو قرآن سنت میں براہ راست نہیں آئے ہیں لیکن ان کے استعمال کے لیے قرآن استعمال ہو رہا ہے یا احادیث سے جو دعائیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ہم ان کو قبول کرنے کو تیار ہیں تو ایسی صورت میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں آپ گئے کسی کے پاس اس نے قمیز دیکھی اس نے کہا جی کمیز چھوٹی ہو گئی ہے کمیز بڑی ہو گئی ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہ جادو ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہ جن ہے وغیرہ وغیرہ یا بیماری ہے ہمارا سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ طریقہ پسند ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت کیا ہے کیونکہ جس کے پاس جا رہے ہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ واقعی صحیح عمل کر رہا ہے یا شوب بازی کر رہا ہے یا آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنی روحانی قوت ہے کہ آپ کو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو پھر تو آپ خود روحانیت کے ایسے مقام پہ ہیں کہ آپ کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ایسے میں صرف ایک بات آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں بے تحاش ایسے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے طریقوں کو بہت پھیلاتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں دیکھیں دوسرا کر رہا ہے اور کمیز میں فرق پڑ رہا ہے تو پھر تو ممکن ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہو لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں اور بڑی چھوٹی ہو رہی ہے تو پھر تو فراڈ نہیں ہو سکتا نا. تو آپ خود کر رہے ہیں تو آپ خود کیجئے اول تو ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بلاؤں سے اور ہر قسم کی وباؤں سے اور ہر قسم کے شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑے گی اور اگر پھر بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ خود کریں خود کیسے کرنا ہے اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے طریقے اکٹھے کر کے کتابچہ بنا دیا ہے اور اسی لیے بنایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے جھوٹ میں نہ پھنسیں آپ اول تو صرف اور صرف حفاظتی حصار جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے اس کو اختیار کریں تاکہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اگر پھر بھی چیک کرنا ہے تو آپ کتابچہ چھا لے لیں, لیں آپ خود چیک کریں کیوں نہیں کر سکتے اس میں قرآن مجید کی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ہر مسلمان جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ صورتیں پڑھ سکتا ہے آپ وہ صورت پڑھیں اور خود ہی دیکھ لیں اب اس میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ سمجھنے والی یہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا تو علاج تو وہی کرنا ہے جو نبی کریم نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر مسئلہ ہے تو ہم یہ پڑھیں گے اگر مسئلہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں پڑھیں گے یہ کیا طریقہ ہوگا اگر مسئلہ نہیں ہے تب بھی پڑھیں اگر مسئلہ ہے تب بھی پڑھیں اگر ہوگا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا اگر مسئلہ نہیں ہوگا تو بھی اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو ان لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے بزرگوں کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں کہ سامان بکتا ہے تو بیچنے والے بیٹھتے ہیں اگر خریدار ہی نہیں ہوگا تو دکان کیسے چلے گی آپ ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دکان چلتی ہے ان کے پاس جانا بند کریں تو پھر بات بنے گی اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ کہ آپ خود کریں یہ سب کچھ اگر کرنا ہے تو اول تو کوئی ضرورت نہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وظائف اور آج ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی لیکن پھر بھی کرنا آپ خود کریں ہم آپ کو طریقے دے دیتے ہیں بسم میں لب اب اس میں بہت اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا گستاخانہ ہے ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جادو وادو کوئی نہیں ہوتا ہمارے طریقہ کار کے نتیجے پہ یا جو ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ واش روم میں جائیں تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ کے جائیں باہر نکلے تو دعا پڑے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہو تو چاہے گھر خالی ہی کیوں نہ ہو اونچی آواز میں سلام کریں بتا دیا گیا آپ کریں تفصیل میں یہ بات آئی کہ ہوتا کیا جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہیں پہ دو نیک اور دو بد چیزیں کھڑی ہوتی ہیں اگر آپ سلام کرتے ہیں تو بد چیزیں بھاگ جاتی ہیں نیک آپ کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے اور اگر سلام نہیں کرتے ہیں تو نیک چلی جاتی ہیں بد آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں کتنا اچھا نسخہ اس ہے آسان سا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہزار دفعہ پوری سورہ البکر پڑنی پڑے گی آپ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ عورتیں تو چھوڑیں جی مرد کو بھی کہہ دیا کہ مغرب سے لے کے فجر تک ضرورت کے علاوہ باہر مت نکلو ہماری تو اب زندگی رات کی ہے ایک تو مجبوری ہے نی? ایک آدمی کی نوکری ہے اس کا دفتر ہی رات کو نو بجے چھوٹتا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا آج کل بہت سے کالج یونیورسٹیاں رات کو سات آٹھ بجے نو بجے فارغ ہوتی ہیں دس بجے فارغ ہوتی ہیں بچہ مجبور ہے چلو سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات ان کے علاوہ کیا مجبوری ہے نبی کریم کہہ رہے ہیں باہر نہ نکلیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو ساری فنکشن بھی رات کو ہی کرنے ہیں ہم نے پارٹیاں بھی رات کو ہی کرنی ہے ہم نے گھورنا, گھومنا پھرنا بھی رات کو ہی ہے ہم نے میلے بھی رات کو ہی اٹینڈ کرنے ہیں تو پھر دو چار دن سات لگ جائیں گے تو پھر برداشت کرو نا کیوں نہیں کرتے پھر خالی عورتیں نہیں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں تو صرف خواتین کی بات کرتے ہیں مردوں کی بات نہیں کرتے مردوں کے لیے بھی لباس کے معاملے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور عورتوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں اب اگر ہم اس لباس کے مطابق نہیں اپنے آپ کو سوارتے تو پھر دو چار جن ساتھ چمٹیں گے تو چمٹنے دیں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نے تو خود ان کو دعوت دی ہوئی ہے رات کو آپ نکلے آپ نے نامناسب لباس پہنا ہو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے خوشبو آپ نے لگائی ہو اونچی آواز میں خرافات پر مبنی گانے اور گند بلا آپ سن رہے ہوں اور پھر آپ اگلے دن کہیں جی کسی نے جادو کر دیا بھائی جان جادو آپ پہ ہوا ہوگا لیکن کس نے کیا آپ کی حرکت نے جادو آپ پہ کر دیا کسی شخص نے نہیں کیا جادو آپ کے اوپر علاج صرف اور صرف اس چیز میں ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط میں ہے دیکھیں جی آپ دنیاوی مثال لے لیں سخت سرد رات ہے رات کو ٹھنڈے پانی سے نہا کے پانچ منٹ کے لیے چھت پہ کھڑے ہو جائیں کیا ہوگا بیمار ہو جائیں گے صبح دوائی کھا لیں، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں پھر دوائی کھا لیں، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں پھر آپ کہیں ٹھیک نہیں ہو رہا دوائی تو میں روز کھا رہا ہوں بس اسی چیز کو ذرا سوچیں ہاں. آپ کہ ہم روزانہ رات کو اس طرح کے اپنے پروگرام بنا کر طاوتی قوتوں کو شیطانوں کو جنوں کو دعوت دیں اور پھر کہیں جی میں تو روز سورہ فلاں پڑھتا ہوں مجھ پر اثر کیوں نہیں ہو رہا یہ تو کوئی بات مناسب نہیں ہے آپ یہ جو حسیب الم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نرس کیا نا کہ صرف تین منٹ چار منٹ لگتے ہیں اتنا چھوٹا سا نسخہ ہے آپ نے نہیں کہا کہ اتنی اتنی دفائی ہے یہ تو آپ نے تو یہ بھی علامہ صاحب نے آج بات بتائی ہمیں ایک اور صاحب کا پتہ چلا انہیں کہا گیا کہ جناب والی آپ نے یہ جو بڑے نیلے ڈرم ہوتے ہیں بڑے بڑے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو پانی سے بھرنا ہے اور اس کے اندر کھڑے ہو جانا ہے پانی کے اندر اور آپ نے صبح اتنے بجے کھڑے ہونا ہے اور اتنے بجے تک کھڑے ہو کر اس میں مسلسل سورج بکرا پڑتا رہنا یہ کون سا علاج ہے جناب ایسے نہیں ہوتی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نسخے دے دیے ہوئے ہیں اب اگر ان نسخوں سے آپ پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو یا تو ہمارے طریقہ کار میں ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے میں ہمارے لباس میں ہمارے بول چال میں ہمارے کھانے پینے میں کہیں کوتا ہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہم پہ اثر نہیں کر رہی ہیں اور یا اللہ کو امتحان مقصود ہے دیکھیں جی اللہ تمہارے بتا امتحان کے لیے کوئی چیزیں ڈال دیتا ہے ایک شخص کھڑا ہو کے ہر دوسرے دن تیسرے دن جی میں تو عاشق رسول ہوں تو پھر اس کا امتحان تو ہوگا نا چلو دیکھ لیتے ہیں کتنے بڑے عاشق رسول ہو تو عاشق رسول کیسے ثابت ہوگے جب جس کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہو اس کی باتوں پہ عمل کرنے کی کم از کم کوشش ضرور کرو گے نہ ہو پائے تو اللہ گفوری اللہ معاف کرنے والی ذات اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں قرآن کو پکڑ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کچھ بتایا اس کو پکڑ لیں ان اللہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں اٹھے گا اور اگر اٹھے گا بھی تو بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا اور پھر بھی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں جناب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ لوگ کیسے چیک کرتے ہیں آپ خود کر لیا کریں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دکانیں صرف اسی لیے چل رہی ہیں کہ آپ خریدار بن کے ان کے پاس جاتے ہیں اگر آپ خریدار بن کے ان کے پاس جانا بند کر دیں گے تو یہ دکانیں خود بخود بند ہو جائے گی اور اتنا بڑا ایک بات سن لیجئے آپ پوری ذمہ داری سے ہم کہتے ہیں کہ جادو کفر ہے اور جادو کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جادو کروانے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جادو کے علاج کے لیے جادوگر کے پاس جانے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ کو اللہ کے کلام پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو درود شریف پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے یہ بات ہم نے اس لیے کی کہ یہ ہمیں کہی گئی ہے کہ جی جادو کے توڑ کے لیے تو جادو ہی کرنا پڑتا اور سب سے آخر میں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں ہماری ایک عزیزہ گجر میں انہوں نے ہمارے گھر پہ فون کیا ہماری بیگم کو اور انہوں نے کہا جی ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے گھر کی چھت پر چھوٹے چھوٹے پتھر اور خون کے چھینٹے برس رہے ہیں ہم نے صرف ایک چھوٹا سا نسخہ کو دیا اللہ کے فضل و کرم سے اگلی ہی صبح انہوں نے فون کر کے کہا کہ جی سب ٹھیک ہو گیا وہ نسخہ ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ اگر روزانہ نہیں تو چلیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ یہ کام کر لیا کریں ایک تو وہ دعائیں اور وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لیے کہیں شام کے لیے کہیں ان کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک یہ کام جو ہم ابھی آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں ہم نے کہا جی گھر کے سارے دوست احباب لوگ میاں بیوی بچے بچیاں جو بھی ہیں بہن بھائی ماں باپ سب بیٹھ جائیں اور سارے بیٹھ کے ہر شخص گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف پڑھے اس کے بعد ویٹ کرے لا حول ولا گو کہ اس کے اندر کوئی تعداد اس طرح سے ہے نہیں کیونکہ کہیں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ جی سات سو دفعہ پڑھنا ہے پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے تین سو دفعہ ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن ہمارے تجربے میں بات آئی ہے کہ سات سو دفعہ اگر پڑھا جائے تو اس حد تک سخت معاملہ جیسا ہم نے ارض کیا کہ جی خون کے چھیٹے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا امن نے کہا جی آپ سات سو دفعہ کل سارے مل کے سات سو دفعہ کریں اور پھر آخر میں ہر کوئی اپنا اپنا دلود شریف گیارہ 11 دفعہ پڑھے اور پھر دعا مانگی جائے اور اللہ سے التجا کی جائے کہ یہ جو اوپر شیطانی آفت آ رہی ہے اس سے وہ آپ کو نجات دیتے بس اتنا آسان مسئلہ اگر گھر میں اگر سات لوگ ہیں اور سات سو دفعہ پڑھنا تو ہر بندے کے حصے میں صرف ایک ایک تسبیح آتی ہے اور آپ کورس کریں کہ ہم نے تو خود ایک بندے نے سات سات سو دفعہ پڑھ کے دیکھا ہے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اور اچھا اب یہ خیال ہمیں کیوں آیا یہ بھی سمجھیں آپ ایک تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں سے بھی ہمیں یہ طریقہ ملا ہوا ہے الحمد لیکن ایک اور بھی وجہ ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی برائی ہے اس کا سردار کون ہے ابلیس ایسا ہی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور ابلیس کو بھگانے کے لیے ہم آپ بچپن سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے لا حول ولا الا چھوٹی سی چیزیں خود بھی انسان سوچتا ہے کہ وہ کلمہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بیان کیا ہے وہ کلمہ جس کو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ کلمہ جس کو پڑھنے سے ابلیس کو چوٹ لگے تو ابلیس کے چیلے کیسے ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر یہ اتنا کمال کا تحفہ ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ جو بندہ اس کی کثرت کرے اس پہ اثرات ہو نہیں سکتے باقی ہم نے کہا پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں جناب ہم تو چیک کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں طریقہ آپ خود کر کسی کے پاس جا کے خام خواہ اپنا وقت برباد نہ کریں اس کے علاوہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہم نے ہمارے پاس موجود ہے تقریباً ایک گھنٹے کی جس میں سورہ البقرہ کی آیات سمیت ایسی تمام آیات جو علاج معالجے کے لیے کچھ احادیث سے کچھ دعائیں یہ ساری چیزیں اس کی ایک آڈیو ہمارے پاس موجود ہے ہم نہ صرف یہ کہ یہ خود بھی ہر ایک کو بانٹتے ہیں بلکہ جن کو بانٹتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آگے ایسے ہی بانٹو جیسے بچوں کو ٹافیاں بانٹی جاتی گھر میں اس کو خواتین صبح چلا لیں اور چونکہ یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے ڈیجیٹل ہے اس پہ وہ فتوا نہیں ہے کہ جی سارے کام چھوڑ کے بیٹھنا ہے اور توجہ کرنی ہے وہ اپنا کچن میں کام کرتی رہیں صفائی ستھرائی کرتی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو روزانہ ایک دفعہ لے کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات خود بخود بدلنے چلے جائیں گے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے اللہ کے کلام کے ساتھ چمٹے رہیں یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اس طرح کی دیکھیں انسان عقل بھی استعمال کرے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ایک ہزار دفعہ سورہ البرا پڑ تو آپ کو سمجھ لگنی چاہیے کہ بھائی ایک ہزار دفعہ سورہ البرا پڑھنا کوئی اتنی سیدھی بات نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں کہہ رہا ہے آپ چار دن بعد جا کے کہیں گے کہ جناب میرے لیے بڑا مشکل اب کیا کروں وہ کہیں گے اچھا چلو پھر ہم کچھ کرتے ہیں خرچہ بڑا ہو جائے گا ہمارے کزیز نے ہمیں ایک دفعہ فون کیا اسی طرح کہنے کے پینسٹھ ہزار روپئے کا خرچہ ہو جائے گا کہ جی ہمیں مشک خریدنا ہے ہمیں یہ خریدنا ہے ہمیں زعفران خریدنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے حالانکہ ہم زور سے کہکا نہیں لگاتے لیکن اس دن ہم نے بڑے زور کا کہکا لگایا انجو <رَاجِهُم> آپ تو صرف سورہ پکرا کی تلاوت آڈیو کی روز گھر میں چلانا شروع کر دیں تو آپ کا گھر برکت سے بھر جائے گا یہ ایمان ہے ہمارا جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں اس کو پلے باندھ لیجیے ان لوگوں کی دکانوں سے خود بھی دور رہیں اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھیں اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں اور جب اس طرح کے الٹے سیدھے علاج آئے تو تھوڑا سا وہ ذہن اور وہ قلب جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اس کو استعمال کریں یہ, یہ والا ذہن نہ استعمال کریں جو ہمارا دین ہمیں دیتا وہ اس کو استعمال کریں آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت بھر جائے گی ان اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں آمین وہ اللہ علیہ خیر خل سیدنا و مولانا محمد علیہ و برحمتک یا اجمعین برحمت